السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ السلام عالیہ سید المسلم نبینا محمد وعلی علیہ وصابی اجمائین من طبی احسان علاء المدین انابد اللہ ابن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبرا وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم سلم اخرداہف البخاری و فی روایت المسلم یو قبر فی کل سجدت و سجد مکان جلوس من الجلوس آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سجد سہو کا بیان ہوگا آدمی نماز میں بھول جاتا ہے اور اس سلسلے میں کہ نماز خوشی اور خصوص سے پڑھنی چاہیے اور نماز میں اپنا ذہن و دماغ دل خالق کائنات مالک ارض و ثباوات کی طرف لگانا چاہیے لیکن دو وجہ سے انسان نماز میں بھول جاتا ہے ایک تو بشری تقاضا ہوتا ہے کہ کبھی انسان کو صحو ہو جاتا ہے بھول ہو جاتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان نماز میں آتا ہے اور کہتا ہے اذکر قضا و قضا کہ یہ یاد کرو وہ یاد کرو پھر ایک سلسلے سے دوسرا سلسلہ شیتان جوڑتا چلا جاتا ہے اور انسان ایک چیز سے دوسری چیز دوسری سے تیسری چیز سوچتا ہوا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعت اس نے پڑھی تو اس طرح سے نماز میں سہو اور بھول واقع ہو جاتا ہے سہو کا مطلب ہوتا ہے بھول بھولنا سجدہ سہو یعنی غلطی کی وجہ سے بھول کی وجہ سے نماز میں جو کمی اور زیادتی ہو گئی اس کی وجہ سے جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کو سجدہ سہو سجدے کی بات آئی ہے تو ایک اہم بات اور بھی ذکر کرتا چلوں کہ دیکھیے ایک تو نماز کا سجدہ ہے نماز میں ہر رکعت میں دو سجدے کیے جاتے ہیں نماز ہی سے متعلق سجدہ سہو بھی ہے کہ یہ بھی نماز میں کیا جاتا ہے ایک سجدہ ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کے وقت کیا جاتا ہے آیات سجدہ جہاں آتی ہیں وہاں پر آدمی سجدہ کرتا ہے جس کا بیان آگے آنے والا ہے اسی طرح سے بندہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے کہ اگر اس کو کوئی خوشی کی چیز خوشی کی خبر ملی تو بندہ سجدے شکر بجا لاتا ہے اور آج ہماری ہماری زندگی میں یہ سجدہ مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم بہت ساری خوشی کی باتیں سنتے ہیں اور بہت ساری خوشخبریاں ہمیں سنائی جاتی ہیں لیکن سجدے شکر آدمی نہیں ادا کرتا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی کی چیز حاصل ہوتی تھی کوئی خوشخبری ملتی تھی تو سجدہ کر لیتے تھے ایک سجدہ اور لوگ کرتے ہیں جبکہ وہ سجدہ مناسب نہیں ہے بلکہ مناسب کیا کہیں کہ وہ سجدہ کرنا بدا تھی کون سا سجدہ ہے وہ سجدہ دعا کے لیے انسان کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے نماز کے بعد یا کسی اور وقتے آدمی بیٹھے بیٹھے سجدے میں گر جاتا ہے اور سجدے میں گر کر کے دیر تک دعا کرتا رہتا ہے اس خیال سے کہ سجدے میں بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اس لیے سجدے میں دعا کرنا مفید ہے لیکن اصل میں یہ سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جس سجدے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرب ما العبد من میر وہ ساجد کے بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ نماز کا سجدہ ہے وہ نماز کا سجدہ یہ عام جو الگ سے لوگ سجدے سجدہ کرتے رہتے ہیں یہ سجدہ ثابت نہیں ہے دعا کے لیے اگر دعا کرنا ہے سجدے میں تو آدمی نماز میں جو سجدہ کرتا ہے اس میں دعا کرے فرض میں کرے سنت میں کرے تحجد میں کرے اور دیگر نوافل میں جو ثابت ہیں ان میں کرے تو یہ جو سجدہ کیا جاتا ہے یہ سجدہ صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے اس لیے اس طرف تھوڑی توجہ دینی چاہیے کہ اگر کسی کو اس طرح کا سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو منع کرے اوکے یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے یہ حضرت عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ تعالی انہوں کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی اور پہلی دو رکعت پڑھ کر کے آپ ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے فقام پھر الاولین پہلی دو رکاتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ولم اجلس اور بیٹھے نہیں جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں تشاہود اول پہلا تشاہد تو پہلے تشہود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے فقام تو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے حقا ادا کا موسلاتا یہاں تک کہ جب نماز ادا کر لی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ترکاتیں ادا کی اور ادا کر کے آپ کھڑے ہو گئے صاحب کرام بھی کھڑے ہو گئے اس سے اس لفظ سے یہ پتا چلا کہ اگر امام تشاہد میں بیٹھنا بھول جائے اور ڈائریکٹ کھڑا ہو جائے پہلے تشاہد میں تو مقتدیوں کو بیٹھ کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے ڈائریکٹ مقتدیوں کو بھی کیا ہے کھڑا ہو جانا چاہیے سبحان اللہ کا ذکر آیا تو ایک بات اور یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر امام بھول جائے تو آپ نے فرمایا ا تصفیق الرجال و کہ مرد لوگ امام کو اس کی غلطی پر آگاہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہیں گے کیا کہیں گے سبحان اللہ کہیں گے چاہے جس حالت میں امام غلطی کرے اگر امام کو غلطی پر آگاہ کرنا ہو تو سبحان اللہ کہیں گے اور مر... عورتیں کیا کہیں گی کیا کریں گی تصفیق ہے یعنی اپنی دو انگلی سے اگر مرد لوگ خبر نہ دے پائیں یا مرد لوگ متنبہ نہ ہو پائیں امام کی غلطی پر آگاہ نہ ہو سکے تو عورتیں اگر عورتیں جیسے اس زمانے میں جو مردوں اور عورتوں کی نماز ہوتی تھی مرد لوگ آگے رہتے تھے پھر عورتوں کی سف بچوں کی صفح ہوتی تھی پھر عورتوں کے پیچھے صف ہوتی تھی بیچ میں کوئی آڑ اس طرح سے نہیں ہوتی تھی تو عورتیں کس طرح سے مرد کو آگاہ کریں گی اگر آج کی طرح سے عورتوں کا مسلح الگ سے نہیں ہے الگ سے ان کا حال نہیں ہے تو عورتیں کس طرح سے یہ اس طرح سے یہ اس طرح سے یا اس طرح سے اس طرح سے کریں گی تاکہ امام غلطی پر آگاہ ہو جائے تو یہ ہے طریقہ آگاہ کرنے کا بہرحال اگر امام تشاہد اول میں نہ بیٹھے بھول جائے اور کھڑا ہو جائے تو امام مختدیوں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو لوگ بھی ہو گئے اور لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کرنے لگے کہ تشہد آخر آخری تشاہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور انتظار کرنے لگے لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی کب ہوا جالس بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی وہ سجادہ قبل سلم سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے سجدے معلوم کیا ہوا کہ سجدے سو کریں گے تو کتنے سجدے ہوں گے ایک سجدہ نہیں کتنے سجدے دو سجدے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے ثم سلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا اور یہ حدیث حدیث کی مشہور چھ کتابوں میں اور مسند احمد میں یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم اور سولان اربا اس میں اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے لفظ صحیح بخاری کا ہے معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تشاہد نہیں پڑھا دو سجدہ کیا سدا اس کیا اور سدۂ سہو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشاہد نہیں پڑھا بلکہ سلام پھیر دیا تو سدۂ سہو کرنے کے بعد سلام یہ تشاہد نہیں پڑھیں گے اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے ایک حدیث آگے آئے گی لیکن وہ حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے جب ضعیف ہے حدیث تو اس پر عمل نہیں ہوگا وفی روایت مسلم، صحیح مسلم کی روایت میں یہ لفظ ہیں یوقب رفیع کل سجدن وہ ہر سجدے ہر سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی یعنی سجدے میں جاتے وقتے اور اٹھتے وقتے پھر جاتے وقتے پھر اٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی وہ سجد الناسم آہو یوقبر کل سجدین وہ و سجد الناسم آہ اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ساتھ سجدہ کیا مکان مانسی امین الجلوس بیٹھنا جو بھول گئے تھے اس کی جگہ پر یہ سجدے سہو تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نماز میں اس طرح کی بھول ہو جائے ایک چیز کا آپ اور آپ لوگ اور تھوڑا سا اندازہ لگائیے کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے تشاہد سے فارغ ہو کر درود اور دعا سے فارغ ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا پھر سلام پھیرا تو نماز میں کیا ہوئی تھی کمی ہوئی تھی کہ ذاتی کمی ہوئی تھی تو اس مسئلے میں اصل میں کئی طریقے پائے جاتے ہیں سجدے سہو کرنے کے سلسلے میں کچھ لوگ اس حدیث کے مطابق سلام پھیرنے سے پہلے سجد سہو کرتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں کچھ لوگ سلام پھیر کر کے ایک طرف سجدہ سہو کرتے ہیں پھر تشاہوت پڑھتے ہیں پھر سلام پھیرتے ہیں تشاہوت کا ثبوت نہیں ہے البتہ یہ طریقہ کہ سلام پھیر کر کے پھر سجدہ کرتے تھے پھر سلام پھیرتے تھے اس کا ثبوت ہے اس کا ثبوت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں دو طریقے معلوم ہو گئے ایک سلام سے پہلے سجدہ پھر سلام دوسرا طریقہ سلام پھر کر کے دو سجدہ صاحب پھر سلام تیسرا طریقہ زیادہ قریب قریب ہے کہ علماء نے شیخ شوقان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے کیا ذکر کیا ہے انہوں نے تمام حدیثوں کو جو سجدہ سہو سے متعلق حدیثیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر نماز میں کمی رہ جائے نماز میں کمی رہ جائے جیسے یہ حدیث جو ابھی گزری کہ تشاہد میں نہیں بیٹھ سکے تو ایسی صورت میں سجد صہو سلام پھیرنے سے پہلے سجد سہو کریں گے اور پھر سلام پھیریں گے اور اگر نماز میں زادتی ہو جائے مثلاً کسی نے تین سجدے کر لیے یا دو رکعت سنت پڑھنی تھی تین رکعت پڑھ لیا غلطی سے یعنی نماز میں زیادتی ہو جائے تو ایسی صورت میں آگے حدیث آئے گی کہ اس حدیث کی روشنی میں سلام پھیریں گے پھر سد سہو کریں گے سلام پھیریں گے پھر سدو کریں گے یعنی کمی کی صورت میں سلام پھیرنے سے پہلے سدے سہو کریں گے اور زیادتی کی صورت میں سلام پھیر کر کے سدے سہو کریں گے اور ایک تیسرا طریقہ ہے یہ طریقہ جو کمی زیادتی والا ہے یہ بہت قریب قریب ہے ایک چوتھا طریقہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ثابت ہے ویسا کرے جیسے تشعود چھوڑ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے, کی سے پہلے کیا سدے سہو اور اگر کوئی زیادتی ہو جائے تو اس میں سلام پھیرنے کے بعد سدے سہو کرے جہاں کوئی صورت نہ ملے تو جو حدیث کے قریب ہو وہ کر لے بہرحال اس کو بھی لوگوں نے پسند کیا لیکن یہ کمی اور زیادتی والی والا جو قول ہے یہ زیادہ قریب ہے حدیث سے اکثر حالات میں ایسے ہی ہوتا ہے تو اس لیے ایک طریقہ ہم کو ہمیشہ سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ سہو کرنا یہ بھی اسی اس کے بھی اس کے لیے بھی تمام حدیثیں نہیں ہیں کیونکہ بعض حدیثیں ایسی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ سہو کیا ہے اور ہمیشہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا یہ بھی اس حدیث کے مخالف ہو جائے گا جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دو سجدہ سہو کیا پھر سلام پھیرا لیے کمی زیادتی والا جو قول ہے وہ زیادہ قریب ہے اگلی رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم القوم ابو بکر ان فہاباہ وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت ثم اللہ رقات فسج دسلا سجود ہی او اتول ثم وزارا فقبر فسج دسلا مثل ہی او اتول بخاری ایک دوسرا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں صحوے کا یا بھول جانے کا واقعہ حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نمازوں میں سے کسی ایک رکا... کسی ایک نماز کو دو رکعت پڑھائی دو رکعت پڑھائی پھر سلام پھیرتی پھر مسجد میں ایک لکڑی تھی مسجد کے اگلے حصے میں وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا نماز پڑھنے والے لوگوں میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ بھی تھے لیکن اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیبت کی وجہ سے یا احترام کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکے وہ کہ دو ہی رکعت پڑھا دیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو جلد باز لوگ تھے جلدی جانے والے لوگ تھے وہ نکل گئے باہر جا کر کے انہوں نے کہا کہ آج تو لگتا ہے کہ نماز میں جو ہے تخفیف کر دی گئی نماز میں قصر کر دیا گیا دو ہی رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی یعنی اب گویا کے ظہری آسرے کی جو نماز پڑھائی ہو اب لگتا ہے یہ کم کر دی گئی ہے لوگوں میں نماز پڑھنے والوں میں ایک آدمی تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زلیدین کہہ کے پکارتے تھے دلدین دو ہاتھ والے ذو مانے والا اور یدین مانے دو ہاتھ دو ہاتھ والے ان کے عام لوگوں کے مقابلے میں کچھ ہاتھ لمبے تھے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جو ہے زلیدین رکھ دیا ان کا نام جو ہے خرباق تھا ان کا نام کیا تھا خرباق تھا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنسیت ام ان قصرت صلاح آپ بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ تو نماز کم کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بھول گئے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں نماز کم نہیں کی گئی ہے دو بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں بھولا نہیں ہوں اور نہ نماز کم کی گئی تو اب ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ نماز کم نہیں کی گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھول ہو گئی ہے تو یہاں پر وہ لفظ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا صحابہ کرام سے پوچھا آساد کا زلی کیا زلی دین سچ کہہ رہے ہیں ف ہاں نام تو لوگوں نے اشارے سے کہا ہاں آپ بھول گئے زلی دین صحیح کہہ رہے ہیں یہ صحیح بخاری سہ مسلم کے اندر یہ الفاظ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے فصل رکاتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پڑھی دو رکات اور پڑھائی غور کیا آپ نے بھول گئے مسجد میں جا کے کھڑے ہو گئے آگے ایک لکڑی کے پاس پھر بات چیت ہوئی بات چیت ہوئی کہنے والے نے کہا دلی دین نے کہا کہ بھول گیا کم کر دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی لوگوں سے پوچھا جب آپ کو یقین ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کتنی پڑھائی دو پڑھ چکے تھے دو اور پڑھائی یہ نہیں کہ نماز پھر سے دوہرائی گئی ہو پوری اب لوگ کیا کہتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں نا بات کر لیا اب پہلے والی نماز کینسل ہو گئی پہلے والی نماز کینسل ہو گئی اب کیا پھر سے پڑھیں گے اس کو تو دیکھیں حدیث میں کیا ہے کہ اگر بات کر لیا ہے تب بھی جا کر کے دو رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی فم مسلم دو رکعت پڑھانے کے بعد آپ نے کیا کیا سلام پھیرا پھر آپ نے تکبیر کہی اور سجدے سہو کیا پہلے سجدے کے برابر یا اس سے لمبا دو سجدے سہو کیا تو اس حدیث میں کیا پتا چلا کہ نماز میں کچھ زیادتی ہو گئی تھی نماز میں کیا زیادتی ہو گئی دو رکعات پڑھ کر کے اگر سلام پھیر دیا چار رکعت والی حدیث میں تو کیا چیز زیادتی ہو گئی تہیات کے بعد درو شریف کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے لیکن شریف کے علاوہ اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھیں پھر سلام پھر آپ نے تو یہ چیز زائد ہو گئی یہ چیز کیا ہو گئی زائد ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پڑھا کر کے سلام پھیرا پھر دو سجدے کیے اس میں تو اس طرح سے اگر کبھی کوئی واقعہ پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے بات کر بھی لیا اور ظاہر سی بات ہے کہ نماز ہی سے متعلق بات ہوئی اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے ممکن ہے کہ کچھ لوگوں نے اور بات بھی کی ہو ہے کہ نہیں امکان ہے کہ نہیں صرف نماز سے متعلق بات کو نہیں وہ کرنا چاہیے ویسے تو بات حدیث میں نماز ہی سے متعلق ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابی, صحابہ کی ممکن ہے بھائی نماز ہو جاتی ہے تو آدمی فارغ ہو جاتا ہے تو کسی کی کو, کوئی اور بات ہوئی رہی ہو اس کے باوجود بھی جتنے بھی نمازی مسجد میں تھے سب لوگوں نے دو ہی رکعت ادا کی کسی نے بھی پوری نماز نہیں ادا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سد سلام پھیر کر کے سد سو کیا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بخاری کا صحیح بخاری کا لفظ ہے مجھ سی مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ نماز اثر تھی صحیح بخاری کے اندر کیا لفظ ہے ائسلام تیل عشی احدا سلاطی العشی یعنی ہاں شام کی نمازوں میں سے یعنی زہر اور عصر کی نمازوں میں سے کوئی ایک نماز تھی صحیح مسلم کی روایت میں سلاحت ہے کہ عصر کی نماز تھی ایک لفظ اور اس میں آخر میں سنن نبی داؤد ایک روایت میں ہے غالباً سنن عبی داؤد کی روایت ہے اس میں کیا ہے ولم یس یقنہ اللہ تعالی ذالک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کے دل میں یقین ڈال دیا یقین ڈال دیا لیکن یہ لفظ سنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے سنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے اب چونکہ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی یاد دلا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی جب صحابہ اکرام نے کہہ دیا کہ ہاں آپ نے دو ہی رکات پڑھی ہے تو پھر اب گنجائش نہیں رہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیونکہ جب گواہی مل گئی تو گواہی پر تو عمل کیا جائے گا بہت سارے معاملات میں اسلام میں گواہی کا گواہی پر عمل کیا جاتا ہے کہ نہیں چاند کا معاملہ اسی طرح سے اور معاملات میں جو ہے کسی کے لین دین میں اگر کوئی گواہی دیتا ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا تو گواہی اگر مل جاتی تو قبول کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں بھی تو یہ لفظ کیونکہ ثابت نہیں اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے اس سلسلے میں کسی کا کوئی سوال اور سوال. اور باتیں ہیں ابھی لیکن پھر بھی جی یہ سب باتیں آئیں گی بھائی کا سوال ہے کہ اگر آدمی نے تین ہی رکاط پر تشہد میں کوئی بیٹھ گیا تین ہی رکعات پڑھی اب کیا ہے <coughs> کہ اگر تین رکعات پر وہ بیٹھ گیا تشہد میں اس کو یاد آ گیا تو کیا کرے گا کھڑا ہو جائے کھڑا ہو کر کے ایک رکات اور ادا کرے اور ایک رکات ادا کرنے کے بعد اب ایک چیز زیادہ کر دیا ہے اس میں تشہد میں نہیں بیٹھنا چاہیے زائد. زائد ہو گئی یہ چیز تو اب کیا کریں سلام پھیر کر کے سجا ہو کرے ابھی بات آئے گی امام یا مختدی کوئی بھی ہو ہاں تین نکات کے بعد اگر کوئی تشہد میں بیٹھ گیا تو پھر دیکھیے یہ تو مختدی کی بھائی مختدی کو مختدیوں کو چاہیے کہ اگر امام بیٹھ گیا ہے تین نکات پر بیٹھ گیا ہے تو مختدیوں کو ٹوکنا چاہیے بتانا چاہیے اور عام طور سے ہوتا ہے بتائیں گے جی جی ایک طرف دو نہیں ایک طرف پھیریں گے جی ہاں امام کو آگاہ کرنے کے لیے یا جس کو اپنی زبان میں اردو زبان میں بولتے ہیں لقما دینا ہاں امام کو لکما دینے کے لیے اللہ اکبر کہنا صحیح نہیں ہے سبحان اللہ کہنا صحیح یہی حدیث سے ثابت ہے اللہ اکبر ثابت نہیں ہے جی اضافہ جو ہوا تھا تو میں نے ابھی بتایا تھا کہ جب دو رکعت پر چار رکعت والی نماز میں دو رکعت پر تشاہد کر کے یعنی پوری دعا وغیرہ سب پڑھ کر کے سلام پھیریں گے تو دو چیزوں کا اضافہ ہوگا ایک تو اتحیات کے بعد دعاؤں کا اضافہ ہو جائے گا ایک بات یاد رہے کہ میں نے بتایا تھا درس میں جہاں وہ تشاہد کی بات آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشاہد میں بھی درود ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار پڑھا کرتے تھے صابہ پڑھا کرتے تھے تو درود کے بعد جو دعا ہے جیسے ظلمت و نفسی اللہ تو یہ ہے سب اس اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے اللہ عمین من عذاب القبر و من اعدبۃ المسیحدال اس طرح کی جو دعا ہے اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں تو وہ دعائیں بھی زیادہ ہو گئیں اور سلام بھی اس کا بھی اضافہ ہو گیا تو جی اس لیے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا تین نکات پر اگر کوئی بیٹھ جائے اگر امام ہے تو اس کو امام کو ٹوکنا چاہیے لقمہ دینا چاہیے سبحان اللہ کہنا چاہیے اور اگر تنہا آدمی ہے یاد آ جائے تو ایسا کر لینا چاہیے مثال کے طور پر تین نکات پڑھ کر کے آدمی سلام نے سلام پھیر دیا اور جو ہے چلا گیا بعد میں اس کو یاد آیا یا کسی نے اس کو یاد دلایا باہر چلا گیا تو وہ کیا کرے وہ بھی وہی کرے گا جو ابھی دو رکعت والے مسئلے میں بات آئی ہے کہ تین رکعت پر پھیر دیا سلام یا دو رکعت پر پھیر دیا باہر چلا گیا یا بات چیت کر لی اس کے باوجود بھی جو ناقص نماز ہے وہ نماز ادا کر کے پھر آدمی سلام پھیر کر کے سد سو کر لے گا بات حدیث آئے گی آگے, آگے حدیث آ رہی <coughs> وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقا ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تماما ترغیم روح مسلم آپ کے سوال کا جواب ہے یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شک کرنے لگے شک ہو جائے کسی کو نماز میں کہ کتنی پڑھی اس نے اس نے تین پڑھی یا چار پڑھی تین پڑھی یا چار پڑھی اب یہ حدیث ہے تین یا چار کی لیکن اسی طرح سے ایک یا دو میں بھی ایک دو میں کم شک ہوتا ہے ایک دو میں کم شک ہوتا ہے زیادہ میں زیادہ شک ہوتا ہے تو تین پڑھی یا چار پڑھی یا دو پڑھی کہ تین پڑھی یہ بھی ہو سکتا ہے دو پڑھی کہ تین پڑھی تو کیا کرے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شک کو کیا کرے پرے ڈال دے شک کو چھوڑ دے جس پر اس کو یقین ہے ہاں اس پر وہ اپنی نماز کو بنیاد اپنی نماز کی بنیاد کریں ڈالیں اب دیکھیں مثال کے طور پر شک کس میں ہوا ہے تین پڑھی کہ چار پڑھی اب تین پڑھی کے چار پڑھی میں شک کس میں ہے چوتھی میں ہے یقین کس پہ ہے تیسری پہ ہے تو یہ یقین ہے شک کس میں ہوا اس کو چوتھی میں تو جس میں شک ہے اس کو چھوڑ دے اور جس پر یقین ہے اس کو اس کے حساب سے وہ نماز ادا کر لے مثال کے طور پر چار تین اور چار میں شک ہوا تو یہ سمجھے کہ اس نے تین ہی پڑھی ہے تین کو یقین, کی, یقین بنا کر کے اس پر ایک اور پڑھ لے تو اب جو شک والی بات تھی اس کو ختم کر دیا تین کے ساتھ ایک ملا لیا تو کیا کتنی ہو گئی چار ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب اس نے جو سجدے سہو کیا ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سجد تین پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام پھیرنے سے پہلے وہ دو سجدے کریں سجدے سہو کرے دیکھیے اس میں بھی اس میں بھی اپنے حساب سے کمی ہی واقع ہوئی ہے ایک حساب سے کمی ہی واقع ہوئی ہے یا کمی کو بنیاد بنا کر کے کہ کمی اس میں ہو سکتا ہے کہ کم رہی ہو اس کو بنیاد بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اگر یہ صورت پیش آئے تو اس حدیث کو اپنا لیں کہ شک ہو جائے آدمی کو کہ تین پڑھی یا چار پڑھی تو تین کو اصلمان کر کے ایک اور پڑھ لے پھر جب چوتھی پوری کر لے تو پھر کیا کرے کہ سلام پھیرنے سے پہلے سدے سہو کرے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پانا صلاح ہم سن اگر ایسا ہو ایسا ہو گیا کہ اس نے پانچ پڑھی یعنی شک ہوا تین چار میں شک کو چھوڑ دیا اس نے تین کو بنیاد بنا کر کے چار پڑھ لی چوتھی پڑھ لی لیکن اصل میں اس نے چار پڑھی تھی اگر ایسا ہوا اصل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سجدے جو اس نے کیے ہیں کیے ہیں پانچ ایک رکعت ہو جائے گی پانچویں رکعت ایک ہو جائے گی اور یہ جو دو سجدے ہوں گے تو اس کی ایک رکعت کی جگہ ہو جائیں گے اس کو دو رکعت کا سواب مل جائے گا دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پانچ پڑھ لی اس نے تو یہ دو سجدے اس کی ایک رکعت کی جگہ ہو جائیں گے اور اس کی دو رکعات ہو جائیں گی اور ثواب مل جائے گا۔ و ان کان لیکن اگر اس کا جو شک تھا ہاں وہ صحیح تھا کہ اس نے کیا کہتے ہیں تین ہی پڑھی ہے یقین کیا اس نے کہ تین پڑھی اور چوتھی پڑھ لی اور مکمل چار ہی پڑھی اس نے پانچ نہیں پڑھی ہے تو یہ جو دو سجدے ہوں گے یہ شیطان کے لیے کیا ہو جائیں گے ذلت اور رسوائی کا باعث ہو جائیں گے شیطان ذلیل ہو جائے گا کہ ہم نے مومن بندے کو نماز سے غافل کیا بھلایا چلو اور دو سجدے کر رہا ہے اور دو سجدے کیے شیطان کے لیے ضلعت ہے کہ نہیں اس نے سجدے سجدہ نہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو سجدہ کا حکم دیا لیکن ہاں بندے مومن ہاں سدے پہ سجدہ کیے چلا جا رہا ہے تو ذلیل ہو جائے گا فائدہ کچھ نہیں ہوا اس کو بہترنے کا جی تو اس طرح سے اگر ہو جائے دو رکعت ایک رکاط میں اسی طرح سے تین رکات دو رکعت تین رکات میں اس طرح کا شک ہو جائے تو آدمی کر لے <coughs> عموماً حدیث میں جو اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے عام طور سے اسی طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں یا تو آدمی جو ہے شاود میں ہم نہیں بیٹھے گا اور دوسرے تشاہد میں اٹھنا یہ بہت زیادہ ہے آ, چوتھے تشاہد کے مقابلے میں چوتھے تشہد کے مقابلے میں ارے چوتھے تشہد نہیں آخری تشاہد کے مقابلے میں آ, پہلے تشاہد میں آدمی زیادہ اٹھ جاتا ہے آخر تشاہد کے مقابلے میں کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے آدمی کو کبھی ہوتا ہے کہ تین نکات پڑھ کر کے آدمی بیٹھ جاتا ہے ابھی ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے چار کات پڑھ کر کے بھی اڑ جاتا ہے کم ایسا ہوتا ہے تو حدیث میں جو بیان ہے ان شاء اللہ اس میں راستہ نکل آئے گا وانب مسعود پال سل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یا رسول اللہ پال قال پال فسن واستقبل القبلة فصجدت سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيتوا فذكروني وَاِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي شک فَلْيَتَحَرَّ کم فی عَلَيْهِ ہی فلیب فل صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے ایک دوسرا واقعہ بعض لوگوں نے جو ابھی ابو اللہ ضلع تعالیٰ عنہ والی لمبی حدیث میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے زلدین زلدین والا لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں واقعے ایک ہیں لیکن دونوں واقعے ایک نہیں ہے الگ الگ واقعہ ہیں دونوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور یعنی جماعت کے ساتھ پڑھی پڑھائی جب نماز کے بعد سلام پھیر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کیا نماز میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی کوئی حادثہ پیش آیا نماز کے سلسلے میں یعنی کیا کوئی نئی چیز نماز کے بارے میں پیش آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ ماذا کیا ہے وہ تو لوگوں نے کہا کہ صلیتا کدا و کدا اس اس طرح سے آج آپ نے نماز پڑھی ہے اس کی تفصیل حدیث میں نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بھول ہوئی تھی کیا سا وہ ہوا تھا اس سلسلے میں اس کی تفصیل نہیں ہے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا پھر آپ نے اپنا پاؤں موڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر کے آپ گھوم کر کے لوگوں کی طرف صحابہ اکرام کی طرف مکر کے بیٹھ جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کر کے لوگوں کی طرف جو ہے بیٹھ جاتے تھے تو پھر آپ نے کیا کیا کہ پھر آپ نے اپنا پاؤں موڑا قبلہ رخ آپ پھر ہو گئے سنا ریچڑی ہی وسط اور قبلہ رخ ہو گئے سجدا سجد تین پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کی دو سجدے کیے فما سلامہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اب یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بھول ہوئی ہے لیکن آپ کے عمل سے آپ نے کیا آپ کو جب بتایا گیا کہ ایسے ایسے آپ نے پڑھا تو آپ نے کیا کیا کہ قبلہ رو ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھول ہوئی تھی جو سہو ہوا تھا وہ رکعات کی کمی نہیں تھی رکعات کی کمی نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیا یا کوئی رکات ناپس رہ گئی ہو یا سجدہ کم رہ گیا ہو کوئی ایسی چیز رہی ہوگی جو واجب چھوٹ گئی ہوگی مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ یہی جو تشاہد اول ہے تشاہود اول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیٹھے رہے ہو کیونکہ نماز کے اس میں سے ارکان میں اور فرائض میں سے فرائض میں سے قیام نہیں چھوٹا ہوگا سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کیا ہوگا کیونکہ اگر سجدہ چھوٹ جاتا تو ایک رکات نہیں ہوتی کوئی رکات گئی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دوسری حدیثوں میں کیا کیا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکعت مکمل کی تو کوئی ایسی چیز رہ گئی ہوگی جو جس جو واجب چھوٹ گئی ہوگی جس کی وجہ سے سدے سو سے کام چل گیا ہوگا آپ کو بات آئی ہے تو ذکر کروں کہ اگر نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے نماز کا کوئی رکنے نماز کا اگر کوئی رکن چھوٹ جائے نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے, جائے گا تو وہ رکعت دوہرانی پڑے گی لیکن اگر نماز کا کوئی واجب چھوٹ جائے گا تو سدے سو سے کام چل جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی واجب چھوٹ گیا ہوگا کوئی رکات وغیرہ کی بات نہیں ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ اگر نماز میں اس طرح کی آہ کہ اگر نماز میں کوئی چیز پیش آتی ہے نئی کوئی چیز نماز کے سلسلے میں آتی ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں اگر نماز کے بارے میں کوئی چیز ہے, آتی ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں لہذا کن انما انا بشروم مسل میں تمہاری طرح سے بشر ہوں انما انا بشروم مسلح میں تمہاری طرح سے بشر ہوں بھائی لوگوں کو یہی نہیں سمجھ میں آتا آ, لوگ نور اور بشر میں جھگڑا کر رہے ہیں کھلی کھلی حدیث کھلی کھلی آئے ہیں پھر آگے کیا فرمایا بشر کو جو تقاضا مطلب جو چیزیں لاحق ہوتی ان میں سے ایک چیز کا ذکر کیا انسا کما تنسون میں بھول جاتا ہوں ہاں جیسے تم لوگ بھول جاؤ اس میں ایک چیز یہاں پر ذکر کر دوں کہ دیکھیں بتقاضائے بشریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوئی سہو ہوا لیکن پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شریعت کی باتوں کے پہنچانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول نہیں ہوئی بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ایک ہے انسانی تقاضے کے اعتبار سے بھول اور ایک ہے شریعت کی تبلیغ میں بھول ہو جانا دونوں میں فرق ہے کہ نہیں جی اگر شریعت کی تبلیغ میں بھول ہوئی تو اللہ شریعت کا اتارنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتے تھے دلا دیتا تھا باتیں بتا دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کیا ہے سورہ اعلیٰ میں سن کا فلا تنسا کیا ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں تو دیکھیے تربیت یہ ربانی تربیت ہے اللہ کی طرف سے جو تربیت ہے انبیاء کو جو تربیت دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے اس میں کوئی نقصے نہیں رہ جاتا انبیاء اکرام بھی تبلیغ رسالت میں کوئی نقصے نہیں چھوڑتے کہیں بھی اگر انبیاء اکرام سے اس طرح کی کوئی بات اگر کہیں سہو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا نازم قامات طرح ایسا ہوا اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا نبی کی وفات تک شریعت کی ساری باتیں امت تک پہنچا دی گئیں شریعت کی تبلیغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول نہیں ہوئی ہے اسی وجہ سے بداتیوں کے سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑا سخت کلام کرتے ہیں بڑا سخت کلام کیا انہوں نے کہ جو شخص بدات ایجاد کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے ہاں تو گویا کہ وہ یقین کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ پوری طرح سے نہیں کی یہ چیز رہ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخت جملہ کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علی ام اکمل تو آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا ہے تو جب دین مکمل ہو گیا اور یہ بدعتی ایک نئی چیز لا کر کے ایجاد کرتا ہے یہ بھی سب کا کام ہے تو گویا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں پہنچائی تھی اس کو پتا چل گیا تو گویا کہ وہ یقین کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں نود بلّہ خیانت کی ہے اسی وجہ سے بداتیوں پر بہت سخت اقلام کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسا کماتن سون جیسے تم بھول جاتے ہو ویسے میں بھی بھول جاتا ہوں اور واقعہ شاہد ہیں کہ نہیں آہ? نماز اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں آیت پڑھنے میں بھی بھول ہوگی گئی آیت پڑھنے میں پہنچانے میں نہیں کہ کوئی آیت نازل ہوئی ہو شیعوں کی طرح سے ہاں جیسے وہ کہانیاں گڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا قرآن صحیح طرح سے نہیں پہنچا ہمارے پاس وہ صفحے ایسا نہیں پڑھنے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا فیدہ نسی تو اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دو اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دو وہ نہ شک کا عہد حکم اور پھر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شک کرے تو کیا کرے فلی تہر سواب تو وہ سوچے کہ صحیح کیا ہے جیسے میں ابھی حدیث گزری کہ جب شک ہو جائے تین میں اور چار میں تو کیا کرے تین پر یقین کر لے تو یہی خیال کرے سوچے کہ درست کیا ہے صحیح کیا ہے درست کیا ہے صحیح کیا ہے پھر اس کے بعد جو باقی ہو جائے اس کو پوری کر لے جو چیز باقی رہ جائے اس کو پوری کر لے اور پھر اس کے بعد سجدے سہو کرے اس کے بعد سجدے سہو کر لے تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ آدمی سے نماز میں بھول چوک ہو سکتی ہے اگر کوئی واجب اس طرح کا چھوٹ جائے تو سد سہو بات کرنے کے بعد بھی سدھائی سہو بیٹھے بیٹھے کر لیں لیکن ہمارے ہاں اپنے یہاں لوگ کہتے ہیں بات کر لیا تو اب بھر, پھر سے کی چار رکعت پھر سے پڑھیے کسی نے کبھی ہوتا ہے کہ کسی نے پانچ پڑھا دی پانچ اگر کسی نے پڑھا دی پانچ تو مقتدیوں نے بتایا کہ آپ نے پانچ پڑھا دی اس حدیث کی روشنی میں کیا کرنا ہے ہاں کیا کرنا ہے سجدہ سہو کرنا ہے سجدے سہو کرنا ہے اور سلام پھیر دینا ہے نماز ہو جائے گی لیکن اپنے ہاں اگر کسی نے بات کر لیا دو پڑھا دی چار تھی بات کر دی کر لیا تو پھر کیا ہے وہ نماز باطل ہو جاتی ہے پہلے والی اور پھر سے نماز پڑھائی جاتی ہے اس کے برخلاف ایک وہ مسئلہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس کی پوری ختم ہو جائے گی اس میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو مان کر کے آگے پڑھنا ہے مثال دوں آپ کو کسی کو یاد ہے ایک نماز میں ایک کوئی حادثہ پیش آتا ہے ہاں؟ جیسے میں واضح کر دوں اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں ہوا خارج ہو جائے ہوا خارج ہو گئی دو رکعت پر تو آدمی جائے اور وضو کر کے آئے جہاں اس کی ہوا خارج ہوئی ہے وہیں سے وہ کیا کرے کرے پھر سے شروع کرے نماز دو رکعت پڑھ لیا تو تیسری چوتھی پڑھے سد سہو کرے حالانکہ یہ غلط ہے صحیح نہیں ہے اگر اس طرح سے ہوا خارج ہوئی نماز میں وضو کیا کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا کسی آدمی کا تو ایسی صورت میں آدمی کو کیا کرنا ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی اس کی نماز ختم ہو جائے گی اس کی نماز ختم ہو جائے گی یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں مکمل کرے گا آگے جبکہ کیا جائے گا وضو کرے گا ضرورت ہوگی ضرورت پوری کرے گا اس کے بعد بھی آ کر کے منا کرے گا ہاں یعنی آگے پڑھے گا آگے ملائے گا جبکہ ایسا نہیں ہے اس کو پھر سے پڑھنی پڑے گی لیکن یہاں پر ثبوت ہے اس ثبوت کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں نماز پھر سے پڑھو سب لوگ پورے لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں پھر سے چلیے آج یہیں تک اور بعض مسائل ہیں یہیں تک رکھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علی وسابق میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ